اصل میں بتاؤں آپ کو کہ لوگ اصل میں حافظہ اتنا لوگوں کا کمزور ہے کہ نجدیوں کے جو مظالم ہیں ان سب کو لوگوں نے فراموش کر دیا اب تو یہ کہنے لگے بھئی حرم شریف میں جو امام ہے تو اللہ اس کا رسول ان سے راضی ہوگا نا تبھی تو امام ہے ورنہ تو کبھی کا ہٹ گیا ہوتا یہ دلیل نہیں ہے ایسے مواقع کئی دفعے آئے ہیں حرم شریف میں مثال کے طور پر پہلی صدی میں اکسٹھ ہجری کے بعد یزید کا فتنہ جب برپا ہوا واقع خرا کے نام سے تاریخ میں موجود ہے شاہ ابد الق دیلوی نے اپنی کتاب جذب القلوب الا دیار محبوب نقل فرما علام امام سمودی رحمت اللہ نے وفاول وفا میں نقل فرمایا کہ یزید کا فتنہ جب ہوا تو یزیدی امام جب وہاں مسجد نبی میں کھڑے ہوئے ایک تو یہ کہ مسجد نبی کو انہوں نے گلیز کیا گھوڑے باندھے مسجد نبوی میں اور اس وقت بھی امام کے پیچھے لوگوں نے نماز نہیں پڑھی حضرت عثمان غنی ردی اللہ عنہ جب شہید کیے گئے تو آپ کے قتل کے بعد میں آپ کی شہادت کے بعد جو بلوایوں نے وہاں نماز پڑھائی اس وقت مدین منورام میں صحابہ اور تابئی نے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں اب یہ آئے نزدیک انہوں نے وہاں کیا, کیا مان لیا جائے جو مسجد نبی میں امام ہے وہی حق پر ہے تو آپ کو تعجب ہوگا کہ انہوں نے آن کر کے مسجد نبوی کے مسلح پر سنی اماموں کو ذبح کیا اور آپ کوئی سعودی عرب میں آپ کا کوئی خاص آدمی ہو تو آپ ذرا کسی سے پوچھیے چند سال پہلے انہوں نے اپنا ست سالہ جشن منا لانکہ سو سال نہیں ہو ست سالہ جشن منایا جناب ملک ابد عزیز کو ہرم شریف میں گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے قتل عام کرتے ہوئے دکھا گیا فلم دکھائی گئی سعودی عرب کے ٹی وی میں کہ جس وقت انہوں نے مکہ کو ٹیک اوور کیا, کیا سکھ گھس گئے تھے کوئی یہودی آ کافر آ کن کو قتل کیا کن کو مارا سبلے سننا تھا جماعت کو مارا اور اس طریقے سے مکہ کو ٹیک اور کر لیا مدینے شریف پر صرف دو سو افراد نے حملہ کیا جس کے آئنی گواہ حضرت اللہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ علیہ جن سے میری ستہتر میں ملاقات چالیس دن میں ان کے یہاں رہا سارے واقعات انہوں نے بتا دو سو آدمی کسی شہر کو فتح کر سکتے نہیں کر سکتے ترکی اتنے سنی سیول کہ جب ان پر حملہ ہوا تو سب نے ہتھیار ڈال دی اور کہا ہم دیا رسول میں قتل نہیں کریں <معنی> وہ قتل ہو گئے انہوں نے کسی کو قتل نہیں کیا اور دو سو آدمی نے جناب مدین شریف پر قبضہ کر لیا اپنی حکومت جما کیا وہ لوگ مسلمان نہیں تھے جن کو ذبا کیا گیا کیا وہ لوگ سنی نہیں تھے جن کو مسلح پر تلواروں سے گلے کاٹے گئے ایک بات ایک بات یہ ہے مجھے یہ بتائیے بڑی گستافی معاف یہ باتیں اس لیے کی جاتی تاکہ بات لوگوں کے ذہن میں رچ اور بچ ایک امام سنی سی القیدہ حافظ ہو قاری ہو مسلکن ہمارا امام وہ حنیفہ کی تقلید کرتا بہت بڑا عالم آپ ایک دن اسے کہیں مولانا آپ بڑے نیک آدمی چلیں ذرا میری اما کی قبر پر فاتحہ پڑھ دیں ہم نے سنا حدیثوں میں کہ عالم اگر قبرستان چلا جائے تو چالیس دن عذاب قبر اٹھا لیا جاتا قبرستان آپ ذرا آ کر کے دعا کر دیں آپ ایک عالم کو لے جائیں اور آپ کی اماں کی قبر پر لات مار دیں اب نماز پڑھیں گے اس کے پیچھے حالانکہ سننی ہے کاری ہے حافظ ہے متقی ہے پرہیزگار کہ میری اماں کی قبر پہ لات مارا ان کا کیا حال ہوگا جنہیں ہماری اما کی اماؤں کے قبروں کو روم دیا ٹیکٹر چلا بلڈوزر چلا ہے, ہتوڑی اور چھینی سے ان کے مزار توڑیں گیتی پھاوڑے سے مزار ان کے توڑے حضرت حلیم, حضرت حضور علیہ السلام کے خدیجت القبرا جنت مالا ان کا مزار دی سب میرے پاس پرانے ڈاکومنٹ موجود بڑے بڑے مزار توڑے حضرت عثمان غنی کا مزار توڑا اہل بیت اتار کا مزار توڑا پورے جنت البقی میں ٹیکٹر چلا دی اور سارے مزاروں کو مسمار کر دیا اور آپ کو تعجب ہوگا سن کے کہ گمبد خزرا کو بھی گرانا چاہتے تھے اور یہ کہتے تھے کمبت کے سنم اکبر یہ سب سے بڑا بوتھ ہے مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو قدرت نہیں دی ہم یہ ساری باتیں بھلا بیٹھے اب ہم سوچتے وہاں ارے مولانا اتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کیسے ہوگی کیا نماز میں جمہوریت آ گئی نمازوں کی جمہوریت آ گئی اگر میں یہ کہوں کہ اچھا یہ بتائیے کہ داڑی والے زیادہ ہیں یا داڑھی منڈے زیادہ ہیں کیا جواب دیں گے آپ کچھ تو بولیں بھائی ڈاڑی منڈے زیادہ لہٰذا جمہوریت آ گئی ہمیں بھی داڑھی رکھنے کی ضرورت اچھا سچ بولنے والے زیادہ جھوٹ بولنے والے زیادہ تو انہیں کو اختیار کر لیا جا چونکہ سارے لوگ جب جھوٹ بول رہے ہیں تو لوگ سچ بول رہے ہیں اس میں بھی جمہوریت کو مان لیا جائے ایماندار زیادہ بےمان زیادہ بئیمان زیادہ جمہوریت ان کی بات مان لی جائے نماز کے مسائل میں جمہوریت نہیں آئی ابھی تک سمجھے یہ اور آپ اگر اس کو دیکھنا چاہیں تاریخ نزدو حجاز ایک بڑی زخم کتاب ہے مفتی عبد ال ہزاروی صاحب رحمت اللہ علیہ کی اس کو دیکھا جا سکتا ہے اس کو بندی کر کے بیٹھ جاؤ کوئی دین کا مسئلہ سن لو تو اچھا کوئی فائدہ ہوگا ٹھیک ہے نا ہاں اس کا ٹیٹوا تو بند کر دیا کرو ٹیلی فون کا جب میں نے بند کر دیا تو آپ بھی بند کریں سو ٹھیک نا ہاں تو یہ کہو نا پیچھے اسی کے میں نے اپنا ٹیلیفون بند کر دیا آپ بھی بند کر دیجیے تو کوئی شاید کوئی نیک بات آپ کے کانوں تک پہنچ جائے چلیے صاحب وقت تو کافی ہے کوئی کا مسئلہ اور پوچھ لیں